اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمان کی کاش انہیں مٹی میں دبا کر میں برابر کر دی جائے اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے